اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آواز نکال کر دوڑنے والے ہیں فلموریاتی قد پس جلانے والے ہیں ٹاپوں کے ساتھ یعنی ٹاپوں کے شرارے نکالنے والے ہیں فلمغی راتی جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں فربی نق پھر وہ اس کے ساتھ غبار اڑانے والے ہیں جمع تو وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں ان السان علی عبی الد یقینا انسان اپنے رب کا بہت نا ہے وہ انہو الا علی کا اور یقیناً وہ اس پر خود گواہ وہ انحو علی شدید اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے قبور کیا وہ جانتا نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکالا جائے گا وہ خصما فل سدور اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا انہ یوم عید اللہ خبیر یقیناً تیرا رب ان کو اس دن بہت زیادہ جاننے والا یا ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے